رسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناسية وهو ربع الرأس لما رواء صلی اللہ علیہ وسلم اتا تتقو من فبال وتوضع ومسح على ناس عبارت بھی پڑھ لی تھی اور تفصیل بھی آپ کو بتا چکا تھا تو کوشش کریں گے کہ آج زیادہ وقت اس میں نہ لگائیں بتایا تھا آپ کو مسہ کے بارے میں مذاہب امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اقل یعنی تین بالوں پر بھی اگر مسا ہو گیا تو ہو گیا جبکہ امام مالک اور امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ استیاب شرط ہے تمام سر کا مسا شرط ہے احناف کا مسلک یہ ہے کہ روب و راس چوتھائی سر کا مسئلہ لازم ہے فرض ہے اس کے علاوہ فرض نہیں ہے ٹھیک ہے تفصیل اور ہر ایک استدلال قرآن مجید کی آئیت حیث ہے کہ وَمْ صحو بِرُعُوسِكُمْ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں مطلق ہے نہیں تو استیعاب کا حکم ہے نہیں تو کیا ہے رو کی تفصیل ہے مطلق ہے المطلق یجری علی اطلاقی لہذا اگر اس کا یعنی اقل فردی بھی پایا گیا تو مسا ہو جائے گا وہ کیا ہے تین بال ہیں اگر تین بال بھی ہو گئے تو ہو گیا جبکہ امام مالک اور امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ومسح بر اوس قوم باز ہے روسا قوم تم اپنے سروں کا مسا کرو روس راس کی جمع ہے سر راس پورے سر کو کہتے ہیں روب راس کو بھی نہیں کہتے اور تین بالوں کو بھی راس نہیں کہتے لہذا لہٰذا استیاب لازم ہے یعنی پورے سر کا مساہ کرنا لازم ہے اور امام احمد رحم اللہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں اخناب فرماتے ہیں کہ نہیں وم صحبرو یہ کیا ہے مجمل ہے یعنی اس کی تفصیل ہے اور اس کی تشریح ہے وہ ہے حدیث جیسے حضرت مغیرہ اپنے شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پیشاب کیا اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کے اندر جب آپ نے مسا کیا تو مقدار ناسیہ کے مسا کیا جو کہ روبرا چوتھائی سر بنتا ہے تو لہذا جس کی تفصیل آ چکی ہے تو اب ہم اس کی تفصیل کو لیں گے اگر مجمل ہوتا پھر تو استدلال کیا جا سکتا تھا جیسے جیسے استدلال کیے گئے لیکن جب تفصیل آ چکی ہو اس کی تفصیل کو لیا جائے گا اور وہی معتبر ہوگی رہی بات آپ کی جو آپ نے کہا ہے کہ, مطلق کہ اگر تین ہی بالوں پر اتفاق کرنا ہوتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں تو تینوں بالوں پر مسا کرتے لیکن آن حضرت نے پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے نا رہی بات استیاب کی تو آن حضرت اگر استیاب بھی لازم ہوتا اور استیاب یعنی پورے سر کا مسا کرنا لازم ہوتا تو, تو کبھی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی سر پر اتفاق نہ کرتے بلکہ پورے سر کا مسا کرتے ٹھیک ہوگی بات چلیے جی عبارت دیکھتے ہیں کہتے مول مفروض فیمس ہر راس مقدار و ناصیت سر کے مسئلے میں جو فرض ہے وہ کیا ہے پیشانی کی مقدار جو کہ روبو اراس یعنی چوتھائی س... الراس چوتھائی سر بنتا ہے جیسے بن روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قوم کے گندگی کے ڈھیر پر تو میں نے کل بتایا تھا صبح تا ویسے کوڑا کرکٹ کچرے کو کہتے ہیں اور کبھی کچرے کے اس ڈھیر کو بھی کہتے ہیں تو اگر کچرے کو ڈھیر کو کہیں پھر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن اگر صرف کوڑا کرکٹ کو کہا جائے تو پھر ہم یہاں پر کیا کہیں گے کہ اگرچہ ذکر تو حال کیا ہے لیکن مراد کیا ہے محل ذکر الحال و ارادۃۃ المحل یعنی ذکر تو کوڑا کرکٹ کا کیا ہے لیکن مراد اس کی جگہ ہے کہ آن حضرت اس جگہ پر آئے اور آپ نے پیشاب کیا وہ توجہ اور آپ نے وضو کیا وہ مساح الاناسی اور پیشانی پر مسح کیا آئی مقدار اناسیہ پیشانی کی مقدار مسا کیا وہ خوب اور آپ نے موزے پہنے ہوں گے تو اس پر ان پر بھی مسح کیا اچھا جی اب ول کتاب مجمل ہون. یہ ہماری دلیل ہے کہ کتاب کا جو حکم ہے یہ کیا ہے مجمل ہے اب اس کی تفصیل کیا ہے فلتحہ کا بیانم بھی اب اس کے لئے بیان ملتحق ہو گیا ہے مل گیا ہے وہ وہی تفصیل جو ہے امام شافی رحم اللہ پر بھی حجت ہے فی تقدیر بسرہ سے شعرات ان کے جنہوں نے صرف اور صرف تین بالوں کو لازم ٹھہرا دیا ہے مقرر کر دیا ہے وعلامہ لیکن اور وہی تفصیل وہی حدیث جو جنہی جو بیان ہے مجمل کتاب کا وہی بیان امام مالک رحم اللہ پر بھی حجت ہوگا فی اشتراک الجتیاب جنہوں نے استیاب کو لازم قرار دے دی, دی. پر صراحت نہیں عوام احمد کی لیکن عوام احمد رحم اللہ مام مالک رحم اللہ کے ساتھ ہیں تو آپ بریکٹ بین سطور لکھ سکتے ہیں والا مالکن احمد اچھی پنسل سے ہی جیسی بھی لکھیں روایات یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے اب احناف اپنی بات کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ, باز لأنها هو فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ ہمارے بعض حضرات جو ہیں یعنی بعض احناف نے اس کی مقدار ٹھرائیے ہے بے سلاب ہاتھ کی تین انگلیاں لہانا اکثر الماحول اسفی اللہ تلمس مسہ کس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے مسہ کیا جاتا ہے اور ان میں سے یہ ہے یعنی اس میں سے بھی کیا ہے انگلیوں سے مسہ کیا جاتا ہے اور انگلیوں کو انسان کی پانچ ہیں ان میں سے اگر تین انگلیوں سے مسہ ہو جائے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ کیا ہے لیا اکثر حکم الکل اکثر کا حکم کیا ہوتا ہے کل کا ہوتا ہے تو گویا پورے ہاتھ سے مسا ہو گیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان انگلیوں سے اگر مسح کر دیا تو ٹھیک ہے لالاخر حکم الکل تو یہی بات ہے و بعض و فی بعض روایات قدر قدره بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید کہ آ... اندازہ ٹھہرایا ہے ہمارے بعض اصحاب نے تین انگلیوں کا ہاتھ کی تین انگلیوں کے لیے انها اکثر و ما هو الاصل فی الائے اس لیے کہ الائے مسح میں جو اصل ہے یعنی ہاتھ وہ اصل جو ہے اس کا یہ اکثر ہے اس کا یہ اکثر ہے یعنی تین انگلیاں کیا ہیں ہاتھ کا اکثر ہے کیونکہ باقی جو دو انگلیاں رہ جاتی ہیں اصل مساج ہوتا ہے وہ تو انگلوں سے ہی ہوتا ہے اس لیے کہا اگر تین انگلیاں ہو تو یہ کیا ہے کفایت کر جائیں گی جی اس میں کوئی مسئلہ کوئی بات ہو گیا کلیر. جی قال وصنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهم الإناء إذا استيقظ المتوزي من نومه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ولأن اليد آلة التطغير فتسن البداية بتنزيفها. بتنزيفها وهذا الغسل إلى الرسغ, إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنزيف قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوزوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا وزوء لمن لم يسمي والمراد به نفي الفضيلة نفي الفضيلة والأسح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب السنة ويصما قول الاستنجاء وبعده هو الصحيح والسواك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يوازب عليه وعند فقده يعالج بالإصبع لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك جئ سنہرت یہاں سے صاحب ہدایہ وضو کی سنتیں بیان کرنا چاہتے وہ سننت غسل قبل کہتے ہیں کہ جب جب انسان وضو کرنے کا ارادہ کرے یا سویا ہوا بیدار ہو جائے اور وہ کیا ہے آآ آآ کیا کرے وضو کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے کیا کرے ہاتھوں میں دھوئے ہم یوں اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ وضو سے پہلے ہاتھوں کا دھونا یہ کیا ہے سنت ہے اگر سو کر جاگا ہے تو تو جیسے کہ عدیث کے اندر بھی آیا ہے پھر بھی دھو لے اس لیے کہ اس میں احتیاط ہے یہ کہ اے نہ باتت یدو ہوں نہیں پتا اسے کہ سونے کی حالت میں اس کے ہاتھ یعنی جسم کے کس کس اعزاز سے ٹکرایا ٹھیک ہے شاید کہ وہ نجاست والے مواقع پہ لگا ہو تو اس لیے اس میں تواہم ہے نجاست کا تو اس لیے بھی دھو لے اور اگر جس طرح یہ تواہم نوم کی حالت میں ہو سکتا ہے تو یہی تواہم کیا ہے حالت بیداری میں بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس تواہم کی بنیاد پر اگر ویسے بھی جب بھی کبھی وضو کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے پہلے ضروری یعنی سنت ہے کہ وہ کیا کرے پہلے ہاتھوں کو دہ لے ٹھیک ہے نا یہ تو یعنی یہ ہے کہ جو کہ حدیث میں اندر اس کی وجہ بتائی ہے اور اس کو محدثین نے بھی اور فقہ نے بھی اس کو قید اتفاقی کہا ہے یعنی ادر تحقیقہ زمین نومی اگر وہ نوم سے بیدار نہیں بھی ہوتا تو بھی کیا ہے اس کے لیے سنت ہی ہے ورنہ یہ قید اتفاقی ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے آپ کو بتا دیا جس طرح تواہم سونے کی حالت میں ہو سکتے تو یہی توہم بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک عقلی دریل یہ ہے یعنی پہلے ہاتھوں کو دھونے کی وضو جو کیا جائے گا وہ کس سے کیا جاتا ہے ہاتھوں کے یعنی جیسے ہی آپ دیکھیں تو پورے وضو کے اندر ہاتھ ہی استعمال ہوتے ہیں کلی کرتے ہیں آپ یا ناک ڈالتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں یعنی کونوں تک پاؤں دھوتے ہیں تو سب میں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں تو اگر ہاتھ ہی پاک نہ ہو انہی پر اگر نجازت لگی ہوئی ہو تو پھر پورے جو اعزاد ہیں ان کو کیسے صاف کیا جائے گا لہٰذا یعنی سب سے پہلے اس کو دھویا جائے کہ جو بگی اضا کو بھی صاف کرے گا پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے اس لیے بھی یہ دلیل عقلی ہے دیکھیے گا باقی رہی بات اس کی اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو دھونا ہے ہاتھوں کا پہلے وہ کہاں تک ہے گٹوں تک گٹے جانتے ہیں آپ لوگ یہ جو جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے یعنی جہاں سے یوں کہہ دیں کہ ہاتھ کی ابتدا ہوتی ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے کلائیوں کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں شروع میں ہی یہاں پر کیا ہے ایک ہڈی ہوتی ہے دونوں جانبوں میں ہاتھ جیسی ہاتھ کی ابتدا ہوتی ہے یا کلائی کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے ابری ہوئی ہڈیاں ہیں دائیں بائیں میں تو یہ کہلاتا ہے گڈا ٹھیک ہے نا اور اردو میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں تو عربی میں اس کو کیا ہے رسخ کہتے ہیں ار رخ تو یہاں تک ہاتھوں کا دونوں ہے کیوں اس لیے کہ یہی ہاتھ استعمال ہوتے ہیں یہاں تک ہی اور انہی کا دونوں اگر کسی جگہ میں بھی یہ استعمال ہو تو وہاں پر یہی ہاتھ کا حصہ جو آگے یہاں سے آگے آگے ہاتھ استعمال ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کیا ہے آ, کلائیوں سے بازو دویا ہو ہاں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو وہ الگ بات ہے دیکھیے گا وہ سون و تو دوسری بات پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب ہدایا نے جب فرض تہارت کو ذکر کیا تو وہاں پر کیا ہے مفرت ذکر کیا فرض التہارا اور جب سنتوں کو ذکر کرنے لگے تو سونان ذکر کیا جمع ذکر کیا ٹھیک ہے نا تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کے دو جواب دیے ہیں ایک تو یہ کہ جب جب فرائض کو ذکر کیا ہے تو وہاں پر اصل بتانا یہ تھا کہ وہ جو فرائض کے اندر جو تہارت کے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں ب منزل جز واحد کہیں ہیں ب ایک کہیں فرائض کے اندر کیونکہ اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو کیا ہو جائے گا وضو ختم ہو جائے گا وضو نہیں کہلائے گا وضو کے فرائض جو ذکر کیے وہاں پر اس کو مفرد اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے یعنی وضو کے جو ہیں جو جتنے بھی اجزاء ذکر کیے ہیں چار اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو وضو کیا ہو جائے گا ناقص تو وہاں پر کیا ثابت کرنا تھا اجزاء طہارت پر منزلہ جوزی واحد کے ہیں اس لیے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہاں پر اس کو مفرد ذکر کیا اور یہاں پر اس کو جمع ذکر کیا اس لیے کہ اگر یہ نہ بھی ہو ان میں سے کوئی بھی جو تب بھی وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری وجہ یہ کہ جہاں تک بات ہے سنن کی تو اس کی فروات بہت زیادہ ہیں بنسبت فرائز فرائض کے فروات کیا ہیں یعنی سنت کی بہت زیادہ ہیں تو اس لیے اس کو جمع ذکر کر دیا اور اس کو کیا ہے مفرت ذکر کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ سننا اچھا آپ میں سے ایک ساتھی نے اس دن کسی کا سوال تھا میں نے بعد میں دیکھا میسج یہ کیا اتہارا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تہارات جمع کیوں لائے ہیں تو وہاں پر میں نے مصدر کی بات کی تھی ایک تو میں نے کہا تھا کہ تہارات جمع اس لیے لائے کہ بہت ساری اقسام ہے عقائد کی تہارت ہے مال کی تہارت ہے جزکات کا ادا کرنا یا جیگر جو یعنی جسم کی تہارت ہے اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ مصدر جو ہے نا وہ تسنیا جمع ہو سکتے ہے تو اس لیے اگر اس کو ہم مصدر مان لیں تو یہ کیا ہے جمع ہے تو کسی نے پوچھا تھا کہ مصدر تسنیا جمع سمجھ نہیں آیا تو حاشیہ دیکھ لیں آپ جس نے بھی شاید پوچھا تھا تو میرے پاس رحمانیہ کی کتاب ہے اس میں بارہ نمبر کے ہی حاشیے ہیں تین چار تو سب سے پہلا جو حاشیہ ہے اسی کو غور سے دیکھ لیں کہ جب بھی جو کوئی ایسا مصدر کہ جس کے آخر میں تائے تانیس ہوتی ہو وہ مفرت تسنیا جمع ہو سکتا ہے اس کو غور سے پڑھ لیجیے گا حاشیے کو اگر پھر بھی سمجھنا آئی تو کوئی بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں میں اس کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کتاب کے حاشیے میں دیکھ لیجئے گا سب سے پہلا حاشی کا جی تو کیا فرمایا کہتے ہیں وہ سنن طہارت قبل عید خالح النا برتن میں داخل کرنے سے پہلے پہلے اصل ہوتا یہ تھا کہ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ نلکے لگے ہوئے ہوں اور ویسے جا کر وضو کر لیں تو برتن ایسے ہوتے تھے اور کیا کہتے ہیں اس کو لوٹا وہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسے بہائیں تو سامنے سے پانی ایک سے نکلتا رہے بالکل سیدھے سے ایک برتن جس طرح گڑا ہے یہ اس طرح کا کوئی ٹب نما اس طرح کی چیزیں اب ان سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہاتھ بیچ میں داخل کیا جاتا ہے پانی لیا جاتا تھا تو اس لیے کہتے ہیں کہ برتن میں داخل کرنے سے پہلے پہلے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے تاکہ باقی پانی میں نجس نہ ہو جائے ادھر تی قزا المتوزی میں نوم جب بیدار ہو جائے وزو کرنے والا نوم سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قید قید اتفاقی ہے کوئی وہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی صرف جو سو کر بیدار ہو تو اس کے لیے یہ سنت ہے دوسروں کے لیے نہیں ایسی بات نہیں اللہ قول علیہ وسلم قزاحت و میں منامی ہی جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو فلاں سن نہ یادا ہو اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے یگم سن نہ کیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا انعی نہ داخل کرے اپنے ہاتھ کو برتن میں یعنی انسان کی حالت میں ہوتا ہے تو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ یعنی مواقع نجازت میں لگے ہوں تو اس لیے اسے چاہیے کہ پہلے ہاتھ دھو لے البتہ پھر بھی یہ قید قید اتفاقی ہے کیونکہ جو توہم کی بنا ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے وہ تواہوں میں وہ جس طرح نیند کی حالت میں ہو سکتا ہے تو بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے بیداری کی حالت ہو یا نوم کی حالت ہو تو بہرحال وضو سے پہلے ہاتھوں کا دھونا سنت ہے لئن النل دوسری وجہ ایک تو وجہ یہ بتا دی کہ بھائی شاید کہ اس کے ہاتھ میں نجاست ہو تو اس لیے دھو لے ولئن النل یدا ہاتھ جو ہے یہ پاک کرنے کا آلہ ہے اس کے ذریعے سب باقی کو دھویا جاتا ہے تو فطر سنن البدایہۃ بتنذیفہ ہاں تو لہذا سنت ہے اس لیے اسی سے کیا ہے پاک کرنے کی ابتدا کرنا کہ پہلے اس کو پاک کیا جائے پھر اس کے ذریعے سے دوسرے عذاب کو پاک کیا جائے گا اگر یہی پاک نہ ہو تو باقی کیسے پاک ہوں گے ٹھیک ہے نا خفتارا کیا ہے وہ خفتارا خفتہ, خفتہ چیک بیدار تو سیوا کو کیسے جگائے گا خود ہی نہ پاکست دوسرے کو کیسے پاک کرے گا اچھا وحادل غسلو، وحادل غسلو یہ جو دھونا ہے یہ کہاں تک گٹوں تک کفایت بھی تنظیف ہے اس لیے کہ پاکی میں یہاں تک ہی کفایت کرتا ہے کہ اگر یہاں تک ہاتھ پاک ہو جائیں تو پھر کیا ہے باقی اعضاء اس کے ذریعے سے صاف کیے جا سکتے ہیں. قال و تسمیۃ اللہ تعالی ابتدا الوضو الاََ السلۃ وسلم اللہ وضوسم جی وزو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے قول علیہ السلات وسلام لا وضو علم ملّم یوسم کہ وضو نہیں جی وائس اوکے اچھا اللہ اکبر کبیرا اچھا جی تو وضوء کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا وضو عل ملم میں یا لا وضو عل ملّلم یود اسم اللہ اس لیے کہ صاحب بنایا نے لکھا ہے جو ہدایہ کی شرح ہے بنایا کہ یہ جو الفاظ صاحب ہدایہ نے ذکر کیے ہیں لا وضو علم یوسم میں یہ احادیث کی کتب میں یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں البتہ یہ تو ہیں لا وزو کر اسم اللہ تو اس لیے لاوضو الم الّلم یود کا اللہ پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا خیر بہرحال نتیجہ حاصل ہونا چاہیے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے سنت ہے لیکن اصحاب ظواہر اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا لازم ہے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں گویا کہ وہ اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں کون اصحاب ظواہر اور امام احمد رحم اللہ صحابہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لکیر کے فقیر یوں سمجھیں جیسے آج کل ہمارے الفاظ میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے جیسے ہی ظاہر بس ویسے ہی عبارت و نص ہی کو لیتے ہیں وہ صرف اور صرف تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا لازم ہے اگر نہیں پڑھی تسمیہ رہ گئی تو پھر کیا ہوگا وضو نہیں ہوگا امام احمد رحم اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے وضو عل ملّم یسم میں جو ہے لا وضو علی ملم یوتھ اسم اللہ جو حدیث ہے یہ جو نفی ہے نفی ہے فضیلت کی یہ نفی فضیلت کی نفی ہے کہ وضو افضل وضو نہیں ہوگا اور اس کے ہمارے پاس کئی سارے اشباء اور نظائر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جیسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاح جارمس فل بی تاہ فل مسجد کہ گھر جو مسجد کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں مسجد کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں کیا مطلب کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے ان کو نماز کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مسجد میں نہ پڑھیں ٹھیک ہے نا اسی طرح آ... لا منحطی الحب الخی ہما حب الفسی اس وقت تک انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے حالانکہ اگر اس حدیث کے مطابق دیکھیں گے تو اس زمانے میں تو کوئی ایمان والا ہے ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو آج کل ہر کوئی دوسرے کا برا ہی چاہتا ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ مراد لے لیں گے کہ یہاں پر ایسا ہی یہاں پر بھی لا کو ایسے ہی نفی کا معنی میں لے لیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گا اس لیے تو ہم یہاں پر بھی یہی کہیں گے کہ لا جو ہے یہ لا نفی کمال کا ہے کمال کی نفی کر رہا ہے یہ کبھی آپ نے سنا ہے لا نفی کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کمال اور فضیلت کی نفی کر رہا ہے بالکل جڑ سے ہی نفی نہیں کر رہا کہ وضو ہو گئی نہیں ٹھیک ہے نا لاق وز... علیہ السلۃ وسلم لا وزو علم و المراد بھی نفی الفضیلت اس حدیث سے مراد کیا ہے فضیلت کی نفی ہے مستحبۃ یہ صاحب ہدایات کا الگ سے اپنا کلام ہے وصح ہو انا کہتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مستحب ہے رشو وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا ون سما فل کتاب سنتن الکتاب سے کیا مراد ہے ون سم ما ہا کتاب کتاب سے نظریں ہٹا لیں اور بتائیے الکتاب سے کیا مراد ہے بتا دو بتائیے ٹھیک ہے نا قدوری الکتاب سے مراد ہے اور عام طور پر ہوتی ہی کدوری ہے کبھی کبھار کیا ہے اس سے مراد جامع صغیر ہے شرح نے اس کی سراحت کی ہے بعض مواقع پر جی تو مہا فل ان سماحا فی الکتاب سنت اگرچہ کتاب میں اس کو سنت کہا ہے لیکن یہ مستحب ہے اور میں آپ کو بتاؤں شرح نے لکھا ہے اور خود علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ یہ صاحب ہدایہ کا خود جو ہے نا کتاب البطن سے انہوں نے کہا ہے خود سے کہا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کیوں حالانکہ یہ سنت ہی ہے جو قدوری میں کہا ہے وہی صحیح کہا ہے اور وہی صحیح ہے اور یہ سنت ہی ہے اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول سینکڑوں روایاتیں اس بات کی دلیل کہ یہ کیا ہے سنتی یا مستحب نہیں ہے لہذا صاحب ہدایہ کہ کا یہ کہنا ہے کہ ولا اس ونہا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے وہ صحیح ہو جی وََََََََََ ثما بلكتاب سنتن و و یوسما قبل آ... و یوسمّى يا ویوسمّى آ... یسما دونوں کہہ سکتے ہیں قبل استنجا و بادہ ہوا صحیح استنجے سے پہلے بھی استنجا کرنے سے پہلے بھی استنجا کرنے کے بعد بھی تسمیہ پڑھی جائے یوسما اللہ کا نام لیا جائے ٹھیک ہے نا بسم اللہ پڑھی جائے پہلے بھی اور بعد میں یہی صحیح ہے اس لیے کہ یہی صحیح ہے جب کہہ دیا تو پھر کیا ہے جب یہی صحیح ہے جب یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مخالف میں بھی کچھ نہ کچھ ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے بعض آت ہے کہ صرف وضو کے ساتھ کہہ دے بعض ماتتا ہے کہ صرف پہلے کہہ دے تو کافی ہے تو پہلے بھی کہے کیونکہ وہ وضو کی ابتدائی شروعات ہیں ٹھیک ہے نا اور بعد میں بھی کہے کہ یہ تو آئینی عائن ہی وضو ہی ہے زیادہ مناسب اور صحیح یہ ہے وہ تصمیت اللہ تعالیٰ فی ابتدائی الوضو ہے تو اب یہ مسئلہ تھا کس کے بارے میں بسم اللہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں ٹھیک ہے نا تو امام احمد اور ظاہر فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ لازم اور ضروری ہے اور باقی تمام فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے سنت ہے ٹھیک تو ان کی دلیل یہی ہے یہی حدیث لا وضو ٹھیک ہے وہ لا کو حقیقی نفی کے معنی میں لیتے ہیں کہ ورنہ وضو ہو گئی نہیں جیسے کہ میرے بھائی باہر ہوتے ہیں تو میرا خیال سے یہی تین چار دن ہوئے پہلے انہوں نے مجھے ایک اہ, یعنی ایک تصویر بنی ہوئی تھی امیج میں اور اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا کہ اس شخص کا وضو نہیں کہ جب مصم اللہ نہ پڑے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو کہتے کیا مطلب بسم اللہ نہیں پڑے گا تو وزو نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں پھر بھی ہو جاتا کہ جیسے تو میں نے کہا کہ یہاں پر اصل میں یہی ہے کہ اس کی فضیلت کی ہے کہ فضیلت نہیں ہوگی کہتے وزو تو ہو جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جی تو ایسا ہے کہ ہاں پر جو ہے وہ کیا ہے نفی کمال کا ہے کمال کی اور فضیلت کی نفی ہے کہ کامل <متزوج> وضو اور افضل وضو نہیں ہوگا صحا مستحبت یہ کہنا صاحب کا ٹھیک نہیں ہے اسح ٹھیک ہے سنت اگرچہ کتاب سنت کہا ہے یہ جو ہے وہی ٹھیک کہا ہے قَوْلَ سے پہلے بھی اور بعد نبی تسمیہ اللہ پڑھی جائے گی وہ صحیح صحیح وس واک بس یہی پڑھ لیتے ہیں مسواک کرنا مسواک کے بڑے فوائدے ہیں ٹھیک ہے سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت ادنا یا سب سے اعلی فائدہ میں اس کو کہتا ہوں لیکن لوگ اس کو ادنا کہتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے منہ کی پاکیزگی ہے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے مسواک ایسا کوئی وضو نہیں جانا چاہیے کہ جس میں مسواک نہ ہوگی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے تو وہ تو وزو وضو میں کیا کرنا مسواک کرنا بھی سنت ہے لیہ السلاۃ وسلام کان واضب علیہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا کرتے تھے کی اختیار کرتے تھے ہمیشگی اور مسواق کے نہ ہوتے ہوئے یو عالبل اسبا جو اس کے معنی ہوتے ہیں کام کو انتہا تک پہنچانا تو اب ہم یہاں پر کیا مانا کریں گے یو عال کام چلاتے تھے انگلی کے ذریعے سے یعنی جو کام مسواق کرتی ہے اس وہ, وہ کس سے کرتے تھے انگلی سے لے ان سلات وسلم فعلیٰ کازال اس لیے کہ حضرت نے بھی ایسا کیا کہ مسواک ہو تو مسواک کریں اگر مسواک نہ ہو تو پھر انگلی سے کم از کم وہ کو صاف کر دینا چاہیے تو وہ سواق مسواق کرنا بھی سنت ہے لِٰ اللہ علیہ صلاح وسلام کا نا واضح والے حضرت اس پر ہمیں کی اختیار فرماتے تھے آئندی اور مسواق کرنا ہوتے ہوئے یو عال کام چلاتے تھے انگلی کے ذریعے سے لیہنہ علیہ الصلاۃ وسلام فعلیٰ کذالک اس لیے کہ حضرت نے ایسے کیا لہٰذا ہمیں بھی ایسے کرنے چاہیے جی فرض کا معنی تو میں نے آپ کو بتایا تھا سنت کا معنی میں نے آپ کو نہیں بتایا بڑی بات وہ سن لیں سنت کا معنی لفسی لغوی معنی کیا ہے الطریقہ راستہ اور اصطلاح میں ماواض علیہبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سنت فلغاتریقہ و فل اصطلاح ہے ما واض علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ کی اختیار کی ہو لیکن کبھی کبھی اسے ترک بھی کیا ہو ٹھیک ہے نا آئی بات سمجھ تو یہ سنتیں آپ کو سمجھ میں آگی کہ وضو سے پہلے ہاتھوں کا دھونا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور وضو کے ساتھ ساتھ کیا کرنا مسواک کرنا ٹھیک ہے جی اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم و عمل جان مال ومن برکت مجھ سے میں تمام کے حامی و ناصر ہوں آخر الحمد الحمدللہ